سنحمن و رحمۃ الحمد صلی اللہ, اللہ علیہ وحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکین مجتمہ حران اور میدان میں شرمۃ تمام خران کو سمجھنے پر سلام عرض کرتے ہیں اور باقی تمام سمن کو بھی سلام مرض کرتے ہیں ہمارے سلسلہ انداز کتاب کے اللہ الحمد باب ال نکاح میں سے نمبر چودہ ہیں اس میں بھی نکاح سے متعلق مختلف احکامات بیان کریں اور رضائی جو رشتے ہیں دودھ پینے کی وجہ سے آپس میں رشتے بنتے ہیں ان میں سے کون کون سی جی بندے کے لیے پھر بھی محرم رہتا ہے اور کون محرم نہیں ہے یہ بیان کر رہا تو شش رحم فرماتے ہیں صبح سبن ایک سو اکہتر کا جو ہے دس نمبر چند آخری ہے فرماتے ہیں ہوئے جا. جائش ہے یہ کہ شادی کریں یعنی شادی کرے ضانی بے بدکار مرد جو ہے اسی بدکار عورت سے جس کے ساتھ اس کا یہ عمل واقع ہو چکا ہے وہ آپس میں شادی کرنا جائز ہے لیکن کب بعد آئیں توبہ بعد اس کے کن دونوں اس غلط کام سے توبہ کریں اور ہمیشہ گرا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں فرماتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ لن الحرام کیونکہ ان دونوں کا فعل حرام کے ارتکاب جس گناہ کو وہ نکاح سے پہلے مرتکب ہو چکا تھا کیونکہ فعل حرام کے ارتقاب لاج حرمن حلال ایک حلال چیز کو حرام کرا نہیں دیتا پھر مشارت اس نکاح کے باب میں نکاح کے باب میں جو ہے معاملات میں ایک چیز جو حلال ہے شرن یہ دو اجنبی مرت عورت ہے ان کا بعض نکاح جب حلال ہے تو ایک گناہ کے ارتکاب سے ان کا وہ حلال حرام تبدیل نہیں ہوتے وہ نکاح کر سکیں گے اپ میں کر سکیں لیکن جس گناہ کے مرتبے ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ کریں توبہ کے بعد ان کا باقاعدہ شریع نکاح پڑھا جا سکتا ہے یہ بات عائف احمدیں رضائی رشتوں کے حوالے سے فرماتے ہیں دھوپ پینے نکاح جو رشتے بنتی ہیں ان میں سے کچھ نصب میں وہی رشتہ محرم ہے ان سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن رضائی رشتے میں آکتے ہیں تو وہاں سے شادی جائز ہو جاتی ہے وہ محرم نہیں رہتے وہ بتا رہے ہیں, ہیں وما ایک فرماتے وہ ماں یا حرم و بن ایک فارمولہ کے طور پر بین وہ تمام رشتے جو نصب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں ان سے شادی کرنا یا حرم بن رضا, رضا کی وجہ سے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے پہلے ایک فارمولہ کے فرمایا جن جن سے نصب کی وجہ سے نکاح حرام ہے ان سے دودھ پینے کی وجہ سے بھی میں نے شادی کسی خاتون کا دودھ پی لیا تو اس کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں ان سے جو اس کے لیے رشتہ نکاح حرام لیکن اللہ ہی مگر چند جگہوں پہ حرام نہیں ہے ان میں سے ایک یہ ہے امینا پہلا یہی رشتہ نصب میں حرام ہے لیکن ادھر رضا میں آتے ہیں تو حرام نہیں ان میں سے ایک یہ امینا ان میں سے یہ ہے کہ لے رجل آدمی کے لیے ایک مرد کے لیے آدمی کے لیے تہیل لو حلال نکاح کرنا اخت ابن ہے اپنے بیٹے کی رضائی بہن بنا رضاء رضائی بہن اپنے بیٹے کی رضائی بہن کے آدمی کے لیے جو ہے حلال اس سے نکاح کرنا اولا تہ البن نصب لیکن نصب میں جائز نہیں ہیں نصب میں تو اس کی اپنی بیٹی بنتی ہے سگی بیٹی لے جائز نہیں لیکن رضائی جو اپنے بیٹے کی جو رضائی بہن ہے جو اس کے باپ کے لیے حلال ہو رہا ہے آئیے دوسری صورت امنہ لِل رجولی آدمی کے لیے جو ہے جو حلال شرطوں میں سے تحیل و حلال ہے نکاحران ام اوکھتی ہی من ہاں جی مین آدمی کی جو ہے اس کے اپنے بھائی ام اوکھتی واقعی من رضائے اس کے رضائی اپنے بھائی کے رضائی ماں ہاں جی رضائی مانگ ام اختی واقعی من رضائے تو آدمی کے لئے بہن یا بھائی کے رضائی ماں سے نکاح جائز ہے جبکہ نصبی لحاظ سے جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کی اپنی ماں بنتی ہے وہ اللہ تعلیم میں چونکہ اس کی اپنی وواہ بنتی ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے لیکن رضاء میں حلال ہے ابین سے رجلی آدمی کے لیے تحل و حلال ہے ام ام ہے و مت ہے مینا رضاء اپنے پھوپھی اور اپنے چاچا اور پھوپھی کی جو رضائی ماں ہے اس سے نکاح جائز ہے ولا تہلِ نصب نسب میں جائز نہیں ہے اپنے چاچا کی ماں جو ہے پہلے بھی ہوا ہے وہ جائز نہیں ہے پھوپھی کی بھی ماں سے جائز نہیں ہے پہلے کہا تیرے رضائی میں جائز ہے ان آدمی کے لیے چاچا اور ہوفی کی رضائی ماں سے نکالا جائز ہے جبکہ نسبی لحاظ سے یہ حلال نہیں ابھی نے انہیں حلال معرج میں سے یہ ہے لے رج آدمی کے لیے تحلام حال ہی و حالت ہی رضائے اپنے خالہ اور ماموں اور خالہ کے رضائی ماں سے نکاح جائشے والا تحل بن نصب نصب میں ہم نے پہلے پڑھ چکا ہے وہ حرام ہے اس کے لیے تو یہ جو ہے کچھ چار پانچ استثنات چار مہرت یہاں استثنا ہیں جس میں جو ہے جو کہ نصب میں حرام ہے لیکن رضاء میں یہی رشتوں سے نکال جائز ہے آگے فرماتے ہیں و یا جو چائے سے نکاح ہو اختلآ نصبً و رضان یعنی اختلاخ اپنے بھائی کے جو ہے بہن نصبی نصب میں بھی اور رضا میں بھی لیکن کب جیسے یہ رشتہ بھائی کے بہن سے اس وقت ان کا نال آخ العبین و لخت العمن یعنی اگر جو ہے یہ کہنا چاہتے ہیں ان دونوں کا جو ہے بھائی دونوں کا باپ تو ایک ہے لیکن ماں جو ہے کوئی اور ہے اس کا عام طور پر مثال کو سمجھنے کے لیے مثال یہ ہے کہ مثلا ایک خاتون ہے ہاں جی وہ پہلے کسی مرد کے حق میں تھا اس سے جو ہے ایک بیٹی ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب یہی خاتون جو ہیں ایک اور مرد سے شادی کر رہے ہیں تو اس مرد کے بھی جو ہیں جب شادی کرنے کے بعد اب یہ خاتون جو ہے جس مرد سے شادی کریں گے تو اس مرد کے ساوقہ بیوی بی بھی ہے اس سے اولاد ہے ہاں اس اولاد ہے تو یہ اولاد جو ہے سابقہ بیوی بی سے جو اولاد ہیں وہ اس خاتون کا اپنی ستیلی ماہ بولیں گے ستیلی ماہ ہو گیا تو اس خاتون کا دوسرے مرد سے جو بیٹی ہے وہ اس کے بہن بن گیا لیکن ماں کی صرف ماں کی جانب سے کیونکہ یہ خاتون اب اس کے باپ کے آگ میں آ گیا تو اس سے ستلیماں ہو گیا ہاں تو یہ لڑکا جو جس کا اس خاتون کی جو بیٹی ہے جو کسی اور مرد سے ہے اس دوسرے مرد کی بیٹے سے جس کے ساتھ ابھی اس خاتون کا شادی ہوا ہے تو یہ شادی جائز ہے یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے علاقے میں وہ سے ایک خاتون پہلے کسی اور مرد کے عق میں تھا اس سے بیٹی ہے تو وہ ماں جو ہے اس اس بیٹی کی ماں جو ہے ایک اور مرد سے شادی کریں اسی مرد کا ہے اور خاتون سے اولاد ہیں بیٹا ہے اس خاتون کی بیٹی سے یہ منا شادی کر رہے ہیں تو گویا کہ جو ہے جی لیکن او بظاہر اور ہمیں یہ بہن بھائی کہیں گے لیکن واقعی میں یہاں شرن جو ہے وہ چونکہ اس خوا... اس لڑکے کا اس لڑکی سے جو ہے ماں بالکل الگ ہے اور باپ بھی الگ ہے باپ بھی الگ ہے ماں بھی الگ ہے صرف یہ خاتون اب اس مرد کے آنکھ میں آ چکا ہے اس وجہ سے جو ہے ان کا آپس میں رشتہ جائز تو ان کا نللاخلیابن یعنی ان دونوں کا کیا ہے صرف جو ہے شریک سلب ہے باپ دونوں کا ہاں جی یعنی ابھی ایک با ان کا نل آخ العبن ہاں جی یعنی اگر جو ہے وہ بھائی ایک باپ کا ہو وم ولاخت العمن اور بہن بھی کسی اور مانگا ہو جو صرف ماں ہو تو وہی مثال میں نے آپ کو سمجھا تھا وہ یہی ہے یہ خاتون ہے کشور مرد سے اس کے شادی ہیں اس سے ایک بیٹی ہو گئی ٹھیک ہے پھر وہ بہت مدیاف ہو دو گئی یا نے تو یہ خاتون کا کشور مرد سے شادی ہو رہا ہے تو وہ دوسرے مرد کے یہاں اس خاتون کی شادی ہونے سے لے ایک اور خاتون سے اس کے اولاد ہیں تو یہ بیٹا ہے مسن تو یہ اس بیٹے کے لے اب یہ خاتون خود ہاں اس مرد سے شادی ہو رہا ہے اس خاتون کا جو جو بیٹی ہیں اس مرد کی سابقہ بیوی سے جب بیٹا ہے اس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو یہ مراتے ہیں یہاں پر ہاں جی تو تو وہ خاتون جو ہے اس کے شوہر سے اس کے باپ اس بیٹے کی سمجھو باپ سے شادی ہو گیا اور وہ بیٹی جو ہے اس باپ کے بیٹے سے شادی ہو گیا تو یہ مراتا چونکہ یہ خاتون جو ہے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ابھی خاتون سے اولاد ہو جائے خاتون سے اولاد ہونے کے سمجھ میں تو اس خاتون کے اولاد اسی باپ سے تو یہ بندہ آپس میں ہاں چونکہ باپ اب ایک ہو گیا لیکن وہ دوسری جو بیٹی جس سے اس کی شادی جائز سے اس کا اس لڑکے کے ساتھ نہ ماں ایک ہے نہ باپ ایک ہے تو ان کا بعد میں شادی سے اور پھر رضائی اور رضا میں رضا میں جو ہے یہ کیسے صورت پائی جاتی ہے اور میں رضائی جو ہے رضا میں بھی بہن اور بھائی کے رشتہ سے بولا تو یہ کون سے بے بھائی, بھائی ہیں وہ بتا رہے ہیں مثال دے رہے ہیں اس کی جو جواز جو جو کی مثال فرماتے ہیں مثلاََ نے وہ خاتون جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا یہی خاتون ان ارضاد اجنبیت یہی خاتون ایک اور خاتون بیٹے کو بھی بیٹی کو دودھ پلایا آپ کو دودھ پلایا اور ایک اجنبی کو یعنی خود اپنی بیٹی نے بلکہ ایک اور اجنبی کے کو بھی دودھ پلایا تو اب وہ اجنبی لڑکی جو ہے آپ کے آپ خود کے ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ کے بھائی کے ساتھ اس کے نکاح جائے سے. تو یہ جو جا سے نکاح اجنبی اس اجنبی جو ہے لڑکی کا نکاح جائز لیاہی کا آپ کے بھائی کا آپ خود کو جائز نہیں کیونکہ دونوں نے ایک ہی مانگ پی لیا آپ کے بھائی کے ساتھ جائز ہے کیونکہ آپ کے بھائی اور اس اجنبی کا میں کوئی رشتہ ہے نہیں اس وجہ سے ان کا جائز ہے خود کے نجائز نہیں آپ کے بھائی کے لیے اس اجنبی سے نکاح جائز یہ فرمانا چاہ رہے اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اب رضائی بات سے آ گئی تو ایک لڑکا کسی مانگ کا دودھ پی لیتے ہیں اولا تو یہ شرط یہ دودھ دو سال کے اندر اندر چوبیس مہینے کے اندر اندر پینا شرط ہے اگر کوئی چار پانچ سالہ تین چار سالہ لڑکا کس ماں کا دودھ پی پلے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اس کو اس وقت دودھ پلانا ہی جائز نہیں ہے حرام ہے دودھ کا حکم جو اپنی ماں کا بھی دو سال تک جو ہے اکیس مہینہ یا کس زیادہ زیادہ دو سال تک پی سکتے ہیں یا ایک دو مہینہ زیادہ پلا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے اپنے بیٹے کو لہٰذا تو یہ دو سال کے اندر پلائیں جس کو بھی دودھ پلائیں گے ہاں جی یہ شرط ہے رضاعت آپس میں رضائی ریشہ ہونے کے لیے مزید کتنی دفعہ پینا چاہیے جس سے رضائی بہن بھائی بن جائیں وہ فرماتے ہیں رضاؤ یعنی رضاعت جو ہیں اس کے احکامت ثابت نہیں ہوتے لاحذبت تو ثابت نہیں ہوتے کہ لڑکا اور لڑکے آپس میں رضائی بہن بھائی یا خاتون کسی بچے کو دودھ پلائیں تو اس کا رضائی ماں نہیں بنتی ہیں شرن اللہ بحمسن مگر یہ کہ وہ لڑکا اس خاتون کا پانچ مرتبہ پیٹ بھر کے مختلف موقعوں پر دھوپ پی لیں اور سلاد یا تین مرتبہ سلا سے رات تین مرتبہ دھوپ پی لیں متفار مختلف موقعوں پر ابھی پی لیا کل پی لیا پرسوں پی لیا یا صبح پی لیا پھر دوپہر کو پی لیا پھر شام کو پی لیا اس لیکن ایک ہی جو ہے ایک ساتھ دو تین دفعہ منہ لگائیں وہ مراد نہیں ہاں جی مختلف اوقات میں دو ہے پی لیں اور تین دفعہ پی لیں مش بات پیٹ بھر کر پی لیں اور پیٹ بھرنے کی علامت کیا ہے علامت و بچے کا پیٹ بھر کر دودھ پینے کی علامت یہ ہے یت رکا کہ وہ بچہ چھوڑ دیں المرتضیہ ہاں جی الم ید المرتضی دودھ پینے والے بچہ چھوڑ دیں سر یہ المرجے دودھ پلانے والے کے سینے کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دے اس کا ہاں جی دودھ جتنی بات ہے بیٹ پر گیا تو چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیے والا یہ التفا اور پھر ہاں جی اور پھر جو ہے وہ فوری طور پر متوجہ نہ ہو جائیں ایلا اس دودھ کی طرف سرین فوراً ان کا بھی تھک جانے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں نیازہ ایسا نہ ہو بلکہ اور پھر دوبارہ رخ نہ کریں اس سینے کی طرف سرین دودھ کی طرف سرین فورا ولا یا حد ایک کو چھوڑ کر دوسرے سینے کو نہ پکڑیں دوسرے پستان کو نہ دھامیں ادھر دودھ پینے ایک میں ختم ہو گیا تو دوسرے پینے کے کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا بھی نہ ہو بلکہ ایک کو چھوڑ دیا پھر مکمہ چھوڑ دیا اس سے بعد ہو جاتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہے تو پیٹ بھرنے کے صورت میں پھر جو ہے سمجھو ایک دفعہ دودھ پیٹ پال لیا اسی طرح پیٹ بھر کے مکمل طور پر تین دفعہ کم از کم پینا ضروری ہے ایک یا دو دفعہ پینے سے ان کے شریر جو من اور تو کہہ سکتا ہے ان جن, جن کا کے آپس میں نکاح کے جو حرمت کے احکامات سامنے آتے ہیں وہ نہیں آتے جب تک تین دفعہ یا تین سے زیادہ مختلف موقعوں پر نہ پئیں تو آج کے درد جو ہے انہیں خدمات پہ اختتام کرتے ہیں تھوڑا سا غلط انگ کریں اور لوگ دعا کریں تھوڑا غلط صحیح ہو جائے کہ درد پورا پورا دے سکوں